ساج می گھر بیٹھا جی وقت صاحب نال بیٹھے کوئی وقت تو بغیر گل کی میرے چکی ہے بس کتاب اس کتاب اندر جو قرانی آیات کو علاوہ قرآن آیات سے تلاوت قرآن آیات اور دو چار احادیث کو علاوہ. جو باقی جو کچھ ہے نا. جو یا کفر یا کردے بہتانے جو تو آحل نبی اکرم صلی اللہ علام بیت اکرام دی جی. جی. سارا موضوع جو رہنا, چیزاں تو تو جی, جی. اچھا جیڑا ایک بڑی واڈی تو ہاں احال ہے مجھے ہون گیا پہلا ہے خاتون جنت نے فرمایا مولا علی نوجا سلمان فارسی نو حسین دی یاد کر دی, دی پھر حضرت سلمان اندر میں پلا تبھی کر دی اور کہ نہ کمینی جی جال جی جی بی, بی پاس فرما رہے اور مولا علی جیسا غیر مند جی, جی, جی وہ جا کے غیر مرد نو کے میری جی تین جی یاد کر جی دی ایسا بندہ کرنا واجب ایسی <تصفح> کرنا بندہ ایسی جی. جی. اس, دا. اس جی. دا. جی. دو او ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کا مولا علی رشتہ دار نے جی. رسول اکرم سلام پاک لیکن آل عباد دو چادر لے کے یعنی حضرت مولا علی سلمہ تھلے آن کا ارادہ کیتا ہے چادر دے رسول اکرم سلام نے مہاویش واس منع فرما دیتا کہ اس چادر دے غیر غیر تو کہ ہی تو تو ہیرفر اگلا ایک کوفر بڑا بڑا, بڑا تو نور چار ایک ہے لیکن اس تو بغیر کسی دین دنیا نہیں چل سکتا یہ مطلب رسول اکرم صلی اللہ وسلم سارے دنیا میں آلم سب نو دسنا جیڑے ہوڑے ہیں اور انہوں نے ہی دس دیا گا کہ پاہی آج یوں کو چاہیجے اند شہدہ نال نکاہ بھی ٹوٹے جانتا ہے بندہ کافر بھی ہو جانتا ہے حضور ہے ایمان کو کانے جو جانتا ہے کس لو اکسوں ہے میری کہہ دوسران جدن جدوں پہتے سر اتار ہوئیے میری اس علقی کا اصلاف ہے میں اس عطیعہ کے مغرب کی کیے نہیں نہیں نہیں نہیں مغربی حضور ہے سرک میری کے نیری کے نیری کے ایک عشق میری کے عشق کو گا ٹھیک ہے بہت اچھے بہت اچھے مطابق کرنا پینا نہیں کرتا جیسٹا چھوٹ سو ریا سیاست میرے نواب سنا سلاحو دسو کی میں پورس بھر چ ممبر سے بہنا جائز بنتا ہے کہ وہ چپ کر جائے اور آج تو بعد کتاب کرنا بند کر دے نہیں تو سلاح ممکن آوے میرے کو بیٹھے ساری زندگی پڑے کرے بنے اور میری کہ تینو بعد آنا آ جانا جدو پہ سکھا ہے بول رہا کوئی الحامی علم آ گیا ہے کسے پیا دتا ہے راتوں رات آس طرح گیا کو کی میں بندہ خطاب ہو فون کروا ڈیٹ نوٹ کرو میم بندہ اپنی آیا تو مسلم ملاقات نہیں ہوئی رمضان اس موضوعات ہو ਹੋਣ ਦੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਦੇਹਾਮੀ ਐ ਕੁਝ ਕਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵਾਣਾ ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੈ ਚਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਆ ਲੈ ਚੰ ਮੇਰੀ ਫਸੂਲ ਕੰਮ ਕੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੂੰ ਆ ਅਗੂਰ ਕੰਮ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਿਓ ਮੈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ لیکن ای تاریخ کے گا اس نہیں میو اس واقع اس طرح تبدیلی آ جائے اسلام بن کے اسلام کی ناظریم اور چوٹ سچ سب کچھ ممکن اتحاد رمضانا رمضان جمعے لیکن نکلو بچا کر باہر نکل جا نہیں اپنی سوال ہی پوچھنا چاہوں ہے اچھا میرے دین کے ابھام ہیں میں کدوں خطاب سن رہا ہوں اج کا ابھا ابھام صح ابھام دلاب سے ابھام اچھا پیچھے لوجی باہر یعنی میرے دین کے پہ غلط تو دین کے میں گل رہا کہ اج کا خطاب اپ لے ا گئے نے تیسرا باجو ہاں سن رہے ہو ہاں سن رہے ہو فیصلہ سنوں تو ہاں گل فائتا کی کر ہاں یہ یاد بھی فون نہیں میں کی جی ہاں کچھ صلاح پہلو لگا گال کرنے ہیں ہاں پہلے کنا بھی ہوتا ہے یونی شال میں صحیح طرح سے تنقید کر رہے ہیں اچھا ٹھہرو کسی بھی اپنا گفتگو اچھی واری گفتگو کی محسوس کیتا کوئی اثر وچ نا نا نا نا میں بہت اچھا مایا اس واسطے تے اے ہے آج کل تے مڈلا جڑے نے او تے سچی گل کوئی نیں جوارانی کر چلو تو صحیح ہاں کسی نے کی گزارش جناب جی میں دنیا سوال پورا سوال مکمل اس طرح ہوگا میری سلاح دسو تے رب رسول سارا نظام ملک نظام گر چکا ہے کیوں کے لارڈ مسا خود سکول ہونا ہے لارڈ میٹالز خود سی ساری تعلیم دا مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ نسل تو ہندوستانیہ بھی لیکن فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں تاکہ وہ ہماری حکومت چلانے کا کام دے اج تک وہی کھیپ ہی نسل جہی فکر و عمل میں انگریز بن چکی ہے وہی وہ انگریز کا نظام چلا رہی ہے اسلام مقابلے بالکل نہیں جہر یا مسلمان کافر کی بچا رہے ہیں بناونا چلاونا بچاونا چاہتے ہیں او ہے سکول والے یہاں کے ارادے نے بچا چلاو اگلے جڑے عملی طور سے حکومت شامل نے بڑا چلا بچا رہے ہیں اور تو سی دستور کے اسلام تو علاوہ کسے اور نظام قانون کو بچانے چلانے بنانے کا ارادہ رکھنے والا یا عملی طور پر چلانے بچانے بنانے والا وہ مسلمان نہیں رہتا تو اس تعلیم نے ترسانو پھڑوں ایمان دین اسلام تو خارج کر دیتا جدو خارج کر دیتا اسا ہوں نے بولنی تھا دیواستے بولنی ہیں تو کیا دنال بولنی ہیں سمجھ آج ہی کہ نہیں آ رہی نمبر ایک نمبر دو ہمیشہ یاد رکھنا اپنی تعلیم دینی یا او دی تعلیم لینی پی اپنی ہوں جبھی نو سنی کرنا سنی تعلیم دین ہے کہ بھابیا کرونی تے لیا معلوم پانے تے تے پڑھا تعلیم نظام کافر کہ اسی واسطے اللہ مکبال جتنا حضرات گزرے نے اے اے اے اے اے اے اے اے اور اکبر ہو سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے کو کی دا کیا مطلب, دا مطلب ہوئی ہے کہ بنی بچے ماردہ میری حکومت نہ خوش جاوے وہ کسے انہوں نے جمعید؟ کہ بنی اسرائیل بچہ پیدا ہو لے گا وہ پھر خطر مارن لگ پیا اکبر الہ آبادی فرماندے نے افسوس افسوس بے وقوف سیوں نو انگریزا انگریزاں کو چھت شت... تے چلاکی کی تے مقداری دا وال نہیں اگر او طریقہ این دے کول اون دے کول آ جاندا اے نہ حالا تے کالج کھول لیندا تے اوہی بنی اسرائیل دے بچے جنہاں تو خطرا سیو خود حکومت او د چلاندے جویں میں چلا رہے نے دی انگریزاں دی ہن دی. ویکھو چلے فوج فوج. شکول دی, دی کتاب, چل کتاب ماڈرن بان. باندر دی شکل بنا کے نا محمد جناب سائنس فوجیشن والی پہلی او میرے کوئی راول پنڈی بعد مولویا جرور پھر کدے نے اخبار لکر کیونکہ فوج دا مسئلہ سی ان ہر فوراں ڈب گئے تے ملہ سارے چھپو گئے بابا فوج تے سادی پا کے پا فوج دے خلاف کیویں آکیے لکھیا اے ایسی کتاب دے وچ باندر دی شکل بنی اے بھالو بڑے باندر دی شکل دا بھالو اوتے لکھیا ہے لو محمد صلی اللہ ہوں دسو ہستے ساتھ اے میڈیا میڈیا دے سانو کلام کرن دا نتیجہ جی کیونکہ می تب جی سن دو تین سنے نے بارے ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਨਤ ਅਗਲਾ ਕੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮਕਸੂਦ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਹਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮੇਲਾ ਲਾ ਰਹੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਮਰ ਕੇ ਬਾਤ ਉਸ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਕਰ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਬੇਤਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮਕਰਨ ਆਪ ਆਪਣਾ سوی ہاں گے نا اکہتر چھوجا ایک سو ایک سو ایک ٹھیک ہے ایک سو ایک چل میں سیڈیاں سارے موضوعات سنو ان شاء اللہ میم بڑی میری گل سنو من فیصلہ بعد فون کیسا سنیا نے ادھر میرا رویہ کی ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਵਈਆ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਈਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਰਵਈਆ سی ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਤਲੈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਥਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਫਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੇ ਫਾਮ ਤਕਸੀਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਉਸੇ ਉਸੇ میںفافے بڑی مہربانی نہیں نہیں میری چالیس سال چالیس سال ہو گئی جدو شروع میری سال سیوا شروع میں لیکن <KivolILARumen> <coughs> <V1> <laughs> معان کر رہا ہوں معان کر رہا جنہاں نال میرا لبو لے جا سخت ہوندا ہے نا اس واسطے کہ او او سخت ہے تو کھا سانو سارا جدوں ضد کھاندے نے مخالفت حق دی دیða دانستہ کردے نے اس وقت تے پھر ساریاں دا لبو لا جا ہو جندا او کسے صاحب میرے خلاف تے سید اسد نے پتہ کی کی کیا چلو کی ہے تے گردش میں مینوں مینوں سنے وہ بھی فائس ہے اے پی ایس ہر وقت سے بڑی نا ائے میں ٹھیک ٹھاک گل سنو میری میں اپنا فرق دی مخالفت ذاتی پیسے دنیا دی خاطر تو ہے صرف دین دی سلاح واسطے اور مطلب خیر خائی کرنا پڑ میرا بنیادی اور مقصد نہیں نہ میںر چپ کر بیٹھا میں گل کر رہا مہا وسواسلا اگر نہیں ہوتا تو میں مطلب نہیں کر دیا تو آج تو بات دوستی نہ روے نہیں دوستی کرو تو ہاں بس میرا سر بھی دوستی اچھے گواہ اگر کوئی میری خطاب آئی فرما در خطاب ہوند ہے اگر کوئی میری خطاب آئی فرما در خطاب ہوند ہے تو اس لائی پہلیو تے سزا میں نے پون کر کے دکھنا ہے بیتر ہے بیتر ہے آہ بڑی میرے بہتر ہے دعا کریا بس وار بس وار